وَإن قوتلتم لننصرنكم واللہ يشهد إنهم لكاذبون کیا آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے اور اگر تم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بلا شبہ جھوٹے ہیں اس آیت کریمہ کا تعلق آیت دو میں مذکور بنی نظیر کے محاصرہ اور پھر ان کی جلا سے ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا تو سرداران منافقین نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ ثابت قدم رہو اور اپنے قلوں سے نہ نکلو ہم لوگ تمہیں مسلمانوں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے اور اگر جنگ کی نوبت آئے گی تو تمہارے شانہ بشانہ جنگ کریں گے اور اگر تمہیں مدینہ سے جانا پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے چنانچہ بے نظیر منافقین کے اس جھوٹے وعدے کی وجہ سے کچھ دنوں تو ڈٹے رہے لیکن جب انہوں نے ان کی طرف سے کوئی عملی اقدام نہیں دیکھا تو اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ان پر مسلمانوں کا شدید رعب اور دبدبہ تاری ہو گیا اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کہ انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ یہاں سے انہیں نکل جانے کی اجازت دے دی جائے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے اونٹوں پر ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان لے جا سکیں لے جائیں آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کس بیانی پردازی اور نفاق و بزدلی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے کب اپنے وعدوں کی پابندی کی ہے کہ وہ بنی نظیر کا ساتھ دیتے ان کے ساتھ قطال کرتے اور اگر بالفرض انہیں مجبوراً قطال میں ان کا ساتھ دینا بھی پڑتا تو وہ کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہتے بلکہ انہیں میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر بھاگ پڑتے آیت تیرہ میں مسلمانوں کو یہود و منافقین کی بزدلی اور ان کے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا سبب یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری تلواروں کی کاٹ سے زیادہ ڈرتے ہیں انہوں نے اللہ کا مقام سمجھا ہی نہیں اسی لیے ان کے دل اللہ کے بجائے لوگوں کے ڈر سے کانپتے ہیں جو کسی بھی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتے حقیقی سمجھ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے مقام و مرتبہ کو سمجھے اسی سے ڈرے اسی سے امید رکھے اور اس کی محبت کو ہر شخص اور ہر چیز کی محبت پر مقدم رکھے